بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مضامین کو بار بار دوہرایا ہے مختلف پیرانے سے دوہرایا ہے مال کو مرتبہ پچپن دن ہوتے ہیں اسلامی سال کے اور سات سو دفعہ دوہرایا گیا ہے ہاتھ اور ایک دن کے لیے دو بار ہوئی دوہرانے کا مطلب یاد دھیان ہے متوجہ بار بار بار بار نے کہیں دعوی بھی کیا جگہ آپ کو کمی پیشی نظر نہیں آئے گی کہ <تصال> آگے دوسری ایک آپ کوئی کبھی دیکھ میں نہیں پائیں گے یہ ایک آیت ہے تو خراب میں کو اتنی بار دہرایا جائے تو مضمون کو اتنے مضامین اور اتنے مختلف قسم کے مضامین کو بیان کیا گیا ہو بار بار درایا گیا ہو اور اتنی بڑی کتاب اور پھر اس پہ کسی ٹکراؤ کسی جگہ کبھی دیکھیا نہ آ رہا ہوتا ہے وہ تو باتر کر دینے کی بات یہ تھی کہ اس کا بار بار اور بار بار یا جانی کرنا باخل سے مضمون ہے یعنی yani ایک ایک رخو عقائد اعمال ان کا جو اسماق جنم بد وقت سب چیزوں کو ہر <سؤال> <سؤال> <دوار> رخو اعتبار کی شکل میں ہو ایک جان کی چھکر میں ہو اور واضح کو مختلف قسم کے دراتا پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق اور خوف ساری چیزیں ملا کر اس کو چیزیں. اور چیزیں تو کیا بار بار اس کا دلایا جانا کیونکہ جب بار بار دلایا جاتا ہے پھر اسی آدمی جو ہے مشین ہوتی ہے اور اس کے آدمی کو مرکزی تو پڑھتے ہیں سنت اور پدر وکاتے پدر بارے پڑھتے ہیں ہم؟ اور جیسے پڑھتے رہے تھے تا چارج کے سو رکھا چودہ اور پندرہ تو یہ ہو گیا پینتیس ہو گئے پینتس دفعہ جو ہے دہرایا گیا اس مضمون کو نشین کرنے کے لیے بار بار سامنے لانے کے لیے اور عمل کے ضرورت پیدا کرنے کے لیے تاثیر کرتا ہے شروع میں تو کہ صحیح آدمی شروع کرتا ہے تو اس کو بار بار کرتا ہے بار بار کرے تو عادت بنی تھی عادت کی تاثیر ہوتی ہے کہ اس نے کرتی ہے چین نہیں آتا بعض ایسی چیزیں ہیں مختلف قسم کے نشہ جو یہ دماغ پر کرنے کے, کرنے کے علاوہ عادت بھی ہے بعض نشے سے ہیں کہ جو اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں تو دماغ پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن سست عادت کو تکلیف ہوتی ہے سب کی عادت کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ تو نشہ اتنا نہیں ہے کہ آدمی کو مسور کیے ہوئے ہو یا آدمی کو اس آواز کو دبائے ہوئے ہو یا آدمی کو آواز پر افیم تو باقاعدہ یہ چیز ہے کہ اس کو چھوڑیں تو آدمی کے بات میں اتنی تبدیلیاں ہی آتی ہیں جسمانی نظام میں کہ آدمی کو موت تک کا خطرہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنے میں تبدیل کو فرمایا گیا ہے یہ جو دو چیزیں ہیں یہ میں عادت ہوتی عاد آدمی کو سمندر <coughs> نہیں ہے <coughs> بنیاد تکرار ہے بار بار کرنے اس کو اللہ راجتی کو توفیق دے آمین معنی پر غور و خور کرے فکر کرے عام باتیں اس میں ہو رہی ہیں مانی پر دھیان اور بار بار آؤ انسان کی عادت آسانیاں بن جاتی ہے بار بار کو کھانے کے ساتھ گھنٹی بجائی جاتی تھی کھانے سے گھنٹی بجائی لیکن کھانا نہیں دیا تب بھی ان کی پانی آ رہا تھا گھنٹے کی آواز مجھے پانی بھرا اس کا آواز کا اثر آ رہا ہے انسان راحت اطمینان اور لطف محسوس کرنے لگتا ہے جب کباط والے امال کا اطمینان کو راحت محسوس کرنے لگی اللہ تعالیٰ کو سیکھ دے کچھ ایسا جبر کر لے کچھ عرصہ جبر کر لیتا اور مجبور کر لیا مال کرنے کا اس کی عادت بن جائے یہ, یہ تمیر الفرین ہے, تمی؟ ہے کہ نہیں تصویر پڑی ہے جتنے مال ہے ریا کی برکت سے شروع ہوئے ہیں جمبی الفرین ہے وہ کیسے کہا کے لیے کی شکل میں شروع کی آدمی نے پھر عادت بن گئے اور جب بخلاص خلاف کرتا عبادت بن گئی بزرگوں کا کال ہے کہ ریا کے خطرے سے جمل کا ترک نہیں کرنا چاہیے بہت بڑا ہے. کرنے سے نظر آتا ہے اور غیر موقعی صوبی اب اس بار کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اس دن پھر بابا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان کے گاڑی ہمارے پاس آتا ہے ہر مہینے دوست ہے بڑا اچھا ہے آدمی اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب دیکھو مائر حکیم سیکیے سے بھی علاج کرتے ہیں میں نے کرتے ہیں سینکی کا کشتا بناتے ہیں اس سے علاج کرتے ہیں اس نے کس طرح ماحول صوفیہ جو ہے وہ بھی بادر جیب علاج کرتے ہیں کیسے علاج کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے بیٹھ تو ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے کہا کہ جا کر گاڑی مڑا کے آ کر تو بہت میرے منظر مڑا میرا اتنا علاج ہے میری قدر کی جاتی ہے اتنی بےزی میری ہوگی تو میں اس کو کیسے رکھا ہوں تو مجھے وہاں کہتے برا ہمارے خود کو لوگ چلے سر نسل کر رہے تھے امل تو کر رہا ہے نسل کی نقصانی توڑنے کے لیے غیر بھی غیر موقعات یہ ہے کہ اس طرح اگر وہ نسکری بھی کر رہا تھا تو اس سے فرق نہیں کرایا جائے جو برائی اس کی اصلاح کی جائے گی عمل کو فرق بھی کرایا جائے گا یہ غیر موقع ان کا طرز ہے ان مہارت نہیں ہے اس لیے مارکیٹین کا ایک کال ہے کہ ریا کے خطرے سے امل کو نہیں چھوڑنا چاہیے ریا کو ضرور کرنا چاہیے امر کو نہیں چھوڑنا چاہیے ریا سے ہوتا, ہوتا جب ساتھ ہو تو ایک دن سے نکل جائے گی اور امل باقی رہ جائے گی آدمی کوئی کسی پھل کے ساتھ کانٹ لگا ہوا ہو تو آدمی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں کانٹے کو ہٹا کے پھل کا فائدہ پھل کو لگے بات نہیں کر کے عمل کرنا یہ تو شرف ہے اور خطرے سے عمل کو چھوڑنا یہ کس طرح سے شیطان کی بڑی چال ہے اتنے نیک کا مال والے آدمیوں کو جان سے وہ آباد سے محروم کر دیتا ہے پری کر رہا ہے اور ایک دفعہ ٹوٹ گئی بس اس سے جیسے امل کا عادل کر رہا ہے اگر سستی کو جیسے تین دن کو چھوڑ دیا تو اس کے تسلسل مسلسل ہونے کی جو برکت تھی وہ ضائع ہو جاتی ہے ادھر سے چھوٹا ادھر میں بیماری ہے کوئی تکلیف سفر ہے یہ رہ گیا تو اس پر اس کی برکت ظاہر ہو تو میں سوچتی تک آج میں اس کو دیا <تصفح> <تصفح> یہ نفل احمد کی باقاعدگی کے حساب سے لحاظ سے حدیث بہت بڑے موقع میں مبتلا ہیں اشراق تو اس حضور نے ہمیشہ نہیں پڑی اس طرح کہ آج کر کے لوگ پڑھتے ہیں چارج بھی طرح نہیں پڑی سارتا ہم سارتا ہم پڑیے پڑھے اس کے بارے میں تحقیق کروائی باقی سوچنے کی بات نہیں ہے تو ہر روز نہیں پڑھیے کبھی پڑھی ہے اور ہم جو ہے تو میں نے سال जो है तो اسٹار پیدا ہوئی افزا نے بھی گیا تو ساتھ ساتھ حاجت کیسے مجھے جواب دیا جواب کو سال میں کی شکل میں شاید کیا انہوں نے کہا کہ حضور اللہ کے ذمہ تھا شریعت کا بیان کرنا اور بعض عمل کو ترک کرنے سے شریعت کا دھیان ہوتا تھا آپ کے آپ کے ذمہ, ذمہ، ترک ترکی ترتیب کو اختیار کرنا حکم کے بیان کرنے کے لیے واجب تھا پہلے ترک پر آپ کو واجب کا سفار ملا لیکن وہ آپ کا عمل بھی جی ہے تو وہ بیان والا ہم ہے اس چیز کے بیان, چیز کے بیان کرنے کے لیے اور اگر آپ اسٹاک کو یا چارج کو کر لیتے تو پھر یہ نفل نہ رہتے سنتے موقع دور لیتے تو اس لیے اس کو آہ اس عمل کے بیان کرنے کے لیے کیا ہے اور ہم جو پابندی کرتے ہیں تو ہماری پابندی یہ ہے اس سے کی اس کی حیثیت نفل سے بدل کر سندگی اور مل رہی اور ہمارے اس طرح کی پابندی کرنا ہی جی ابھی پر عمل ہو جاتا ہے کہ عمل وہ ہے جس میں باقاعدگی بہو اگرچہ تھوڑا نفل ہمارا کی شروع کیا تو کہہ کے تھوڑا ہوا لیکن باقاعدہ ہونا چاہیے باقاعدگی کی ایک برکت ہے وہ مشین کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ساری عمر جمعے کی چھٹی کی اور جمعے کو کبھی کام نہیں کر پا ایک دن غلطی سے میں چلا گیا اور میں نے کہا یہ میں آئی ہوئی ہے تو اس کو جمعے کے دن کر لیتے کام کرتا زیادہ اور سارا ہو گیا میں نے ڈالا اور چکی میں نے <rim> <laughs> ڈیوٹی اور کل جی تو تو پر ایک کیفیت اور فکر آتی ہے, ہوتی ہے. جب مسلسل رہ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ تسلسل جائے اس کو ایک جگہ پر کائم کر لیتے چلنا شروع ہو جاتا ایک مہینہ گاڑی میں نے اسٹارٹ نہیں کی چلتی رہی گاڑی کے کو کو پاس لے جاتے ہیں اور لاتے جاتے ہیں لاتے جاتے ہیں لاتے تو سر بس کترا گئے جگہ پر نہیں آتی تو آج میں کہا کہ اس کو ذرا زر... اس کو ذرا چلا ہوا کچھ نہیں کہا جگہ پر آ سچ کے ہے عمال کے بارے میں اور کوتاہیوں میں ایک ہماری کوتاہی یہ ہے اس کو مسلسل کر کے اس کے فوائد کو پکا نہیں کرنا چاہتے انسان کا بدنا فرد واجب جو ہے یہ تو ضروری بات ضروری ہے اس کی ادائیگی تو ضروری ہے فرد واجب میں کہ طرح کے سمبل امال اس کے ذریعے سے سر کی اس چیز نماز رہنمائی ہوتی پانچ نماز بختی نماز کو ادا کرنے کے بعد رہنمائی ہوئی کیا نماز, نماز, نماز, نماز کے کی عمل کو نماز کی شکل میں خوب اس بار محنت کر کے حاصل کریں تیس دن کے رمضان کو روزہ رکھ کر ایک سمبر عمل آپ کو ملا اور اس کی عمل کے ذریعے سے اور اس میں نقل کی شکل محنت کر کے حاصل کرے مشکل کرتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں ممبر آ گئے ممبر ہو گیا بچارے بیمار ہوئے کار بچارے کے بڑی طرح بند ہو گئے تو گھنٹے نہیں سنی ڈاکٹر صاحب واک کرنا ہماری میں بہت ضروری ہے اور واک کرنا شروع کرے آدمی एक ایک مہینے کے بعد آدمی کو پتا چلتا ہے کہ آدمی کو فائدہ ہو ایک مہینے مسلم کرتا ہے نا پھر فائدہ ہوگا اور جب چھوڑتا ہے تو تین دن میں ہی پتا ہے کہ نقصان ہوگی فتح کی بات کی ہم بھی کہا کرتے ہیں کہ جب کسی جاری عمل کو آدمی تین دن سستی کی وجہ سے ادھر سے چھوڑے ادھر سے چھوٹ گیا اور افسوسن کو رہا کہ ہمارا منہ چھوٹ گیا تو اس کا ذرا پورا ملتا ہے اس کا ذرا پورا ملتا ہے اللہ کی برکت ہے کا جذبہ تھا اور جنرل جگہ سے اٹھاون سال کی عمر میں بارہ سال پچیس پچیس سال نو, نوکری اور بار یا بارہ سال اٹھاون سال پر چھ سال ہمارے کنسیپل رہے تو تیسرہ سال چونسٹھ سال کی میں وہ دو گھنٹے دو گھنٹے لانچ کرتے ڈیڑھ گھنٹے دوڑ تو سکتا ہوں لیکن مسپور ہو جائے تو اگر آدمی تسلسل باقی رکھے نا شروع کے تسلسل تو اسی پر فٹ رہ جاتا ہے اور بیچ میں چھوڑ دیتے گر گیا کمزوری کی جاتا یہی عمال کی جگہ ہے تسلسل کو آدمی مضبوط پکڑے پھر ریل نہیں ہوتی ہے جذبات خراب نہیں ہوتے نہیں پڑتا ہے مشقت کرنی پڑتی ہے وہ پکا ہونے وہ بات قریب آتی ہے اس جگہ سے پھر ہے آپ نے گاڑی کو ڈکا دے کر چڑھائے اور وہاں پکڑا پتھر رکھ کر کوٹ بیٹھے تو ہو گئی آگے نکل گئی اور آپ نے پتہ نہیں رکھا پھر حال بدلنے کی, اس, اس کی بنیادی ہوتی باوجود اس بات ہونے جو بال بچوں کے لیے کمائی کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں وقت پاس, تھکا, تھکا ہوا ہے برا اس کا حال ہے وہ اگر نہیں آ رہا بھی بھی بھی. اور ایسے آدمی جذبات بھی نہیں بدلا کرتے کہ مصوبوں سے اور جو ہوتا ہے نفارت اور فراغ میں ماحول میں رہے تو اس کا, کا دماغ تو شیطان سے کا کارخانہ بنا ہوتا فضویات کو سوچ سوچ کر دماغ کا سچ بات ہے اگر ہم ہوتے اور اپنے خیال اور فوج مصروف نہ رکھتے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بجائے چھوڑے نا تو یہ بخش آپ لالات ہمارے لیے مصروف رکھتے سر کہ ایک آدمی نے جن قابو کیا اس کو امر نے کہا تھا جن کاب کر کے اس کو کام کراتے رہو گئے اگر اس کو کام نہ کرا سکوں کام اس کو نہ کیا تو پھر مارے گا قدر کر دے گا تو اس نے جب کابو یہ دیوار بنا دیا تو اب کیا کروں دوسرا کام بتایا اب کیا کروں آخر ایک دن ایسا ہے جب اس نے کہا کہ اب کیا کروں تو کوئی کام نہیں تھا اس کو لگا تھا اس نے کہا کہ آپ جانو جانے کا وقت آ گئی اب کیا کروں کہ درخت پر چڑھو چڑھو چڑھو چڑھ رہا ہے چڑھ رہا ہے لگ گیا کام جب تک درخت گرتا تھا یہ ختم نہیں ہوتا ہے کام جاری ہے اس کو درخت پر چڑھنا اتر پہ چڑھتے بس روپ نہیں گا نا تو یہ بھٹک جاتا ہے بوجھ کو اور پانی سامنے ہے بھٹکنا ہے اس کی فکر اس کو خیال کو مستقبل باندھ کے رکھنا ہے <تصفيق> منت کی طالب علم کا واقع ہے وہ سیر کرنے کے لیے گاڑی ایک ہوتی ہے جا کر دیکھا تھا اس نے گاڑی پیل چل رہا پیل نکال رہا گھنٹی ہے گھنٹی کس کے گھر ہوئی ہے گنٹی سب میں ادھر کام نہ ہوتا ہوں گھنٹی بندنا بیچنا بند ہو جائے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھڑا ہو گیا ہے تیرہ اگست آپ کا بیٹ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سارا لائر گھنٹی بیچتے رہے تو پھر کیا ہوگا ہمارے بیل نے منتق نہیں پڑی ہوگی ہمارے منتقل نسٹ ہے یہ بھی اس طرح منتقل پڑی شیطان کا دوست ہے بادل میں شیطان کا شیطان نے پڑی منتق پڑی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ نش ہے یہ اس کا ساتھی بڑا منت کی ہے شیطان بیچارے کو اپنے مزے کیرسی جا کر بیٹھ گئے بڑی اللہ تقریباً کتنی اللہ باتیں کرتے تو تو نب کہتا ہمارا مذہب ہمارا مذہب تو باقی تم مرتا ہے تباہ ہوتا ہے غرق ہوتا ہے وہ تو جان ہوا کام ہے ہمارا مدد شیتان کی کسی کمزوری کو بھارتا ہے مزہ کے مذہب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو شیطان کے سمجھ جا رہا نہیں اس کو زخم کرنے کا کام بتاتا ہے اس کو مصروف رکھتا ہے باقی سوچنے کی کامن نہیں رہتی Ya Allah <laughs> barakallahu feeki ta'am ba'id la la la ya Allah hadi